محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونزاء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يذل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام می ذلک الکتاب لا ریب فیه وهدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب و یقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس کے پورے کلام قرآن حکیم کی تکمیل عمل میں آئی آپ حضرات نے دوران تراویح ایک ایک آیت ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف سنا اور ہمارے عزیز حافظ انور حافظہ اللہ نے ایک ایک حرف کی تلاوت کی بہت ہی خشیت کے ساتھ اللہ رب العزت یہ پڑھنا اور سننا قبول فرما جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے منقرہ امین من القرآن حر فن فلاح و اشر و کہ جو قرآن حکیم پہ ایک حرف پڑھ لے اسے ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں بلاب الفلامیم حرفن الف لام میم حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف یہ تین حروف ہیں الفلام اور میم یعنی الفلام اور میم پڑھنے سے دس نیکیاں نہیں بلکہ تیس نیکیاں حاصل ہوتی اس طرح قرآن حکیم کے لاکھوں حروف پڑھے گئے اور کروڑوں نیکیاں انشاءاللہ حاصل ہوں گی اللہ پاک یہ پڑھنا پڑھانا اخلاص پر قائم فرما دے اور ہر حرف کا اجر عطا فرمائے پڑھنے کا بھی سننے کا بھی قرآن پاک سننا بھی ایک کار خیر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد باد صحابہ سے پرانے باک سنا کرتے تھے جیسے عبداللہ بن مسعود کا واقعہ صحیح بخاری اس کے علاوہ نبی علیہ السلام آباد اوقات تہجد سے فارغ ہو کر اپنے گھر سے باہر تشریف لے آتے کچھ فاصلے پر یمنی صحابہ کے خیمے تھے تو آپ ان خیموں کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے اور اندر سے جو قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تو آپ سنا کرتے تھے بلکہ بعد میں ان صحابہ کی تعریف بھی کرتے تھے جیسے ابو مساشری رضیلانسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک دن فرمایا تھا لقدود مسمار میر عال داود اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ مساشری کو داؤد الاسلام کا لہن اور ان کی طرز ادا فرما دی جب مسافری پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ داعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی کی تلاوت کر رہے تو اچھا پڑھنا اور سننے کا ذوق اللہ کی لدا کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت روز افزوں ہمارا تعلق قرآن گہرے سے گہرا کرتے مضبوط سے مضبوط کرتے ہم اس کتاب مقدس کو پڑھیں سمجھیں اور اس کی حدود پر عمل کی کوشش کریں قرآن حکیم کی تکمیل ہوئی اور آخری جو رگت اس نے آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی تین آیات سماعت فرمائیں شاید مقصد یہ ہو کہ ہم نے قرآن ختم نہیں کیا بلکہ ختم کر کے پھر شروع کر دی یہ معنی نہیں کہ اس کو لپیٹ کے رکھ دیں ختم ہو گیا اگلے سال دیکھیں گے بلکہ دوبارہ اس کا آغاز کر دیا ہے اس کی تلاوت کا پڑھنے کا اللہ بھا توفیق دے ان آیاتِ مبارکہ میں ایک مخصوص جماعت کا ذکر بلکہ قرآن کا جو آغاز ہے جو ابتدائی دو رقوع ہیں اس میں تین جماعتوں کا تین پارٹیوں کا ذکر ہے ایک اہل ایمان کا جنہیں جنت کی وراثت حاصل ہوگی دوسرے کفار اور تیسرے منافقے یہ شروع کے دو رقو میں ان تین جماعتوں کا تذکر تو پہلی جو تین آیات ہیں الف فلاح میم ذالک الکتاب لا اللہ فیہ علی فلام جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے یہ قرآن پاک کے متشابہات میں سے تقریباً غالباً چودہ حروف مقطعات قرآن پاک میں ہیں علی فلاح میم ہے علی فلام راہ ہے کافا یا انسعت اس طرح چودہ حروف ہیں جو متشابہات میں سے اور ان کا معنی کوئی نہیں جانتا ان کے معنی کا تکلف کرنا بدرت ہے جائز نہیں کیونکہ ان کا معنی ثابت ہی نہیں ذالک الکتاب لا کتاب الار وفی ہے یہ کتاب زالے کا یہ اسم اشارہ ہے اور اس کا معنی بعید کا دور ہاتھا اشارہ برائے قریب ہے اور ذالک اشارہ برائے بعید ہے یہ دونوں مذکر کے اشارے ہیں جس طرح ہاتھ ہی قریب کا اشارہ معنت کے لیے اور تل کا دور کا اشارہ معنت کے لیے اب کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن تال اشارہ برائے وعید اس کی عظمت کے لیے ایک شے جو ہر ایک کو حاصل ہو اور ایک شے جو ہماری پہنچ سے دور ہو اس میں زیادہ عظمت ہوتی یعنی قرآن پاک کو بڑع ظاہر کیا گیا کہ یہ ایک عظیم کتاب جو جتنی دور ہے اتنا پڑھنے والے کے لیے اجر ہے اجر کی کثرت اور اجر کی شدت کو ظاہر کیا گیا لیکن ظاہر کا کمانہ کہ یہ کتاب لا لارئی وفی اس میں کوئی شک نہیں ہر قسم کے شک سے شبہ سے بالا تک یہ کتاب مقدس اور اس میدان میں داخل ہونے والا پورے یقین سے داخل پوری بصیرت اور عظیمت کے ساتھ یہاں شک و شبہ کی خرجان کی کوئی گنجائش نہیں <تصفح> نہ قرآن پاک کے کسی لفظ میں نہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں شک و شبہ سے بالا لا لاری فیہ اس میں کوئی شک نہیں اور اگر کسی کو شک ہے اس کتاب کی صداقت میں تو قرآن نے چیلنج کیا کہ فاتوب صورت مثل کہ تم کچھ ایسا بنا کر لے آؤ ایک سورت ہی بنا کے لے ممکن نہیں یہ کلام الرحمان ہے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ ایک آیت ہی بنا کر دکھا رہا اس نسخ اور اس ترتیب جیسی جیسے اس کتاب مقدس میں جملوں کی ترتیب ہے آیات کی ترتیب ہے ایک نسخ اور ایک اسلوب بیان ہے اس اسلوب بیان پر ایک آیت ہی بنا کر لادو جن دنوں قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں اور لوگ اس کو ایک چیلنج سمجھ رہے تھے ان دنوں فساحت البلاغت کا دور دورہ تھا اور بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے انشاف ارداز اور بڑے بڑے ایک قادر الکلام قسم کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے اور شاعری کا ایک ایک عام چرچا تھا ان دنوں سات کسیدے مشہور تھے جن کو آج سبع ملقہ کہا جاتا ہے کہ وہ سات کسیدے جن میں اتنی بلاغت تھی کہ ان کو بیت اللہ کے اندر لٹکایا گیا تاکہ جو لوگ دور دور سے آئیں گے وہ بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو ان قصیدوں کو پڑھیں ہمارے شعراء کے کلام کو پڑھیں اور ان کی فصاحت اور براغت کا اعتراف کریں تو اسب اس الم یہ سات قصیدے لٹکائے گئے تھے کسی شخص نے یہ آیت کریمہ لکھ کے لٹکا دے انا آزائین کل کا اتر بس انتظر اب لوگ آ رہے ہیں کسی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آیت بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کو ایک چیلنج سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے چیلنج کیا کہ یہ ایک مصرع ہے اس کا دوسرا مصرا لا کر دکھاؤ اس شعر کو مکمل کر کے دکھاؤ اب لوگ کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن نہ مراد اتفاق سے یمن کا ایک شاعر بھی حج کے لے آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے مجھے دیکھو اس کو بیت اللہ میں داخل کیا گیا بڑا سوچتا رہا غور و خوض کرتا رہا کچھ نہ بن پڑا آخر پیچھے اس نے لکھ دیا انا آیتینا کر گو تھر ماہ قود البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ کوئی کسی ایسی ہستی کا یہ ایسی طاقت کا کلام ہے جو ان اقول سے مابرا ہے اس کی تکمیل اس شعر کو مکمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں یہ کتاب مقدس جس کی فصاحت بلاغت نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے ایسا معجزہ جس نے دنیا کو عاجز کر دیا ایسا عاجز کر دیا کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنانے کی قدرت اور طاقت نہ بن سکے خدل للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جن کے دلوں میں واقعات خشیت ہو اللہ کا خوف ہو اور واقعات وہ ہدایت کے پیاسے ہوں متلاشی ہوں ان کے لیے یہ عدیم و شان کتاب ہدایت ہے ان کو راہ دکھاتی ہے ان کے سینے کھولتی ہے ان کو عمل کی طرف لاتی ہے ان کے عقیدوں کی اصلاح کرتی ہے انہیں ایک صحیح ایک نافع علم دیتی ہے جس کتاب مقدس کا اعجاز بدل دل متقین کے لیے جن کے دلوں میں واقعی اللہ کی خشیت اور جن کے دلوں میں کبر ہے تکبر ہے حسد ہے مغد ہے قرآن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے وہ کبھی اس کتاب سے مستفید نہیں ہوں گے ہاں جو توجہ کریں گے اور اپنے ذہن کو دل کو حاضر رکھ کے اس کو سنیں گے یقیناً ہدایت پائیں گے جب جنگیں بدر ہوئی تھی تو ستر قیدی مشرقین کے ان کی مشقیں کسی ہوئی تھیں تو مشرقین نے پیغام بھیجا کہ ان قیدیوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے چنانچہ فریے کے معاملہ طے کرنے کے لیے ایک مشرق آئے جو بعد میں اسلام لے آئے تھے جوبیر بن متعب رضی اللہ بن متعب رضی اللہ بات چیت ہو رہی تھی اینڈ بات چیت کے دوران بدر کے میدان میں مغرب کی اذان ہوئی نبی الاسلام نے میٹنگ برخاست کر دی کہ پہلے ہم نماز پڑھیں جیسے کچھ دن قبل شاہ سلمان وہ کیا نام اس کا اوباما اوباما کو چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ ہم نماز پڑھ کے آتے چنانچہ آپ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے صحابہ کی صف بندی اور آپ بطور امام کھڑے ہوئے اور نے پڑھی سورہ تور, تور کا بیان ہے کہ اس سے قبل اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر چھپ جاتے تھے ہمارے بڑوں کا برو بگنڈا تھا یہ جادوگر اس کے قریب نہ جانا ہم آپ کو دیکھتے بھاگ پڑتے کبھی آپ کے قریب نہیں گئے لیکن آج کہاں جاتے بات چیت کرنے کے لیے وہی موجود تھے آپ نے مغرب کی جماعت کرائی اور سکر دور پڑی اور ہم نے پہلی بار قرآن سنا اور کیا سنا ظالق اول ایمان ہے وقرا یہ میرے دل میں ایمان کا پہلا جھونکا ثابت ہوا ایک لطیف جھونکا پر بہار جھونکا جس سے میرے دل کی زمین معطر اور شاداب ہو گئی پہلی بار قرآن سنا تو واقع یہ قرآن قدل دل متقین اگر ایک شخص توجہ سے سنے غور سے سنے ایک حاضر دل اور دماغ سے سنے یقیناً یہ کتاب ہدایت دینے والی متقین متقین کون ہے یا ان کے پانچ صفات کا بیان پانچ صفات اللہ دین یقم نون اب الغیب دیکھے ایمان لانے والے غیب پر ایمان لانے والے غیب کے ساتھ ایمان لانے والے یہ ان کا ایمان ہے یہ قوت ایمان کی قوت ہے یہ بغیر دیکھے ایمانے اگر دل میں یقین اور بصیرت ہو اور سچی تصدیق ہو تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں یہ متعقین کا ایمان ہے بن دیکھے ایمان لے جاتے بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا صرف نبی سے سن کر ایمان مان جنت کو نہیں دیکھا جہنم کو نہیں دیکھا قیامت کو نہیں دیکھا قبر کو نہیں دیکھا قیامت کی مختلف گھاٹیاں میزان ہیں پلے زراعت ہے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے کچھ نہیں دیکھا صرف نبیلا اسلام کی زبان سے سن کر ایمان مان تخوا ہے بن دیکھے ایماندان اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک اسی خوبی کا ذکر کیا بغیر دیکھے ایماندانی پر ورنہ جو سابقہ و تھی یہودیوں کو لے لی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آرین اللہ جہرت اس اللہ کی دعوت دیتے ہو ناول اس اللہ کو سامنے لاؤ ہم دیکھیں گے پھر مانیں عرم اللہ جہرہ لن کا حت تھا جہرہ اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں پار قریش نے بھی کہا تھا یہ کہ تو اللہ ہمیں دکھا دو یہ ہمارے سامنے چڑھو آسمان کی طرف اوتر کا بھی ہمارے سامنے پرواز کرو آسمان کی طرف بلندی یہ کر آپ کے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حقیٰ علینہ کتاب نخرو یہاں سے جاؤ تو خالی ہاتھ جاؤ واپس لوٹو تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اس کو ہم پڑھیں گے پھر ایمان لیں لیکن متحین اللہ دینا یہ امین من ایسا ایمان اپنے دوست پر نبی اسلام کی نبوت پر نسالت پر سچی تصدیق کرنے والے بن دیکھے بھی ایمانداری اس عقل میں بات آئے یا نہ آئے یہ ذہن مانے یا نہ مانے ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبی نے بیان کیا ایمان لاتے ہیں جب آپ کو معراج ہوئی ایک ہی ای رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقسا گئے وہاں سے آسمانوں پر گئے جنت دیکھی جہنم دیکھی اور رات یہ کو واپس آ گئے اور آ کر اعلان کیا اب کو فارغ کو موقع مل گیا اس بات کو کون مانے گا کہ بندہ ایک ہی رات میں وہ سفر طے کر لے جو ہم بہترین سواری پر چھ ماہ میں طے کرتے ایک ہی رات میں نہ کوئی سواری نہ کوئی وسائل نہ کوئی اسباب پھر آسمانوں پر بھی گئے جنت بھی دے جہنم بھی دیکھی کون اس کو مانے گا بسر ان کا فرو پنڈہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ابو بکر صدیق رضی ران ہو اپنے گھر میں تھے صبح نبی رسلام کی خدمت میں تشریف لا رہے تھے ابو جہل راستے میں گئے ہاں ابو ابو بکر اپنے دوست کی خبر سنی کیا خبر ہے وہ دعوی کر رہے ہیں کہ وہ رات کو بس جیتے گئے تھے پھر آسمانوں پر گئے تھے اور سب کچھ دیکھ کے واپس بھی آ گئے فرمایا اگر یہ دعویٰ میرے پیارے پیغمبر نے کیا ہے تو میں اس پر ایمان لانے والا پہلا شخص ہوں اور ضرور ایمان لوں ابو بکر ہوش کے ناخن لو عقل مانتی فرمایا عقل مانے یا نہ مانے میرا ایمان مانتا اس نبی پر ایمان لے اس کی ہر خبر پتھر پر لکیر حق ہے اللہ دین یو منبی ایسا ایمان بہت سے لوگ اپنی عقل کو وحی پر مقدم کرتے ہیں یہ متقلبین ہیں فلسفہ ہیں اور بہت سے اصحاب مذاہب مغل ہیں اپنی رائے کو عقل نقل پر وحی پر مقدم کرتے ہیں اور یہ یہ سارے امور ایمان بالغیب کے منافع ایسا ایمان لو اللہ اور اس کے رسول کی جو خبر ہم تک پہنچی آمن مصدق آصد کہ صحابہ کا ایمان ایک بار ایسا موقع بن گیا تھا کہ صحابہ نے ماننے میں پسو پیش کی تھی کیا کہ تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے اس پر بھی حساب ہو اس پر بھی حساب ہو یہ بہت بڑی کراں تھی دل کے خیال پر کسے کنٹرول شیطان بساوس پیدا کرتے بعض صحابہ کا خور ہے کہ ایسے ایسے بصف سے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ جی جاتا ہمیں ساتویں آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے وہ آسان ہے یہ مشکل نبی احلام کے پاس آ گیا اور کہا کہ یا رسول یار سود اللہ اس آیت کریمہ کو سن کر ہماری کمر ٹوٹ گئی قرآن نے کہا جہاد کرو ہم نے جہاد کی نمازیں پڑھو نمازیں پڑھیں صدقہ دو ہم نے صدقے کے ڈھیر لگا دی اس پر کیسے عمل کرے کہ دل میں آنے والا جو بھی خیال ہو ظاہر کرو یا نہ کرو عمل کرو یا نہ کرو اس پر حساب ہو ان تو بو معافین فسک اور تو خواہ صفب اللہ جو خیال آئے اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو چھپا کے رکھو اللہ حساب لے گا تو خیالات پر کسے کنٹرول ہے تو بہت مشکل معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل نے علیہ اسلام کے ساتھ کیا تھا کولو آ منا تم کہہ دو ہم ایمان لاتے ہیں آگے اللہ مذبق و رسباب اس کا حل نکالے صحابہ سب بھول گئے ٹھیک ہے ہم ایمان لاتے ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں. یہ صحابہ کا مثالی ایمان اللہ تعالیٰ ایسا قوی ایمان سب کو احتارا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یقین بصیرت عظیمت ایمان کی شدت مضبوطی یہ سب سے بڑا درجہ ہے ابو بکر صدیق رضی رن ہو باقی صحابہ سے ممتاز کیوں تھے عمل سب کے برابر تھے نمازیں رودے حج ذکار سب کے برابر تھے ابو بکر کو فوقیت کیوں حاصل اس قوی یقین کی بنا پہ ان کا قول ہے اگر میں جنت کو دیکھ رہا تو میرا ایمان اگرتی کے برابر میں نہیں نبڑے گا اللہ کے نبی سے سن کر جو یقین پیدا ہو چکا جنت کو دیکھنے کے بعد ایک رتی کے برابر بھی ایمان نہیں بڑھے گا یہ او بک صدیقہ ایمان اسی بنا پر وہ سارے صحابہ پر فائد ان کا درجہ اتنا اونچا تھا صدیقین میں سے آج تصدیق کر رہے عقل عقل کی کیا ہے سید میرا ایمان مانتا ہے اللہ کے پیغمبر نے جو فرما دیا حق ہے سے یہ صحابہ کے ایمان کا اعجاز پہلا بس غیب پر ایمان لاتی اس سے قبل جو قومیں تھی وہ غیب پر ایمان نہیں لاتی تھی آرین اللہ جہر اللہ کو سامنے لاؤ ہم دیکھیں گے پھر مانیں لیکن صحابہ کا ایمان یؤمنون بالغیر غیب پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور بہیم علیہ نمازیں قائم کرتے جو سابقہ قومیں تھیں ان سے ابیا کو واسطہ پڑا تھا سابقہ پڑھا تھا مراج کے موقع پر جب پچاس نمازیں فرض ہوئی مسار اسلام کے پاس سے گزرے جی اللہ نے کیا تحفہ دیا پچاس نمازوں کو فرمایا کہ تمہاری امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی انی جرت بنی سراہی اپنی قوم کا میں نے تجربہ کیا ہم پر دو نمازیں فرض دو اور میری امت دو نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی واپس لوٹو سر رپا کا تخفیف اپنے پروردگار سے تخفیف کا سوال کرو کہ یا اللہ آسانی فرما دو قصہ وہ ہے پھر آپ بار بار گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے, پھر آئے, پھر آئے, پھر آئے حتیٰ کہ پانچ نمازیں باقی ہیں اور اللہ بھاگ نے فرمایا اب یہ پانچ سے کم نہیں ہے لا بدر اور فوض اس میں اور تبدیلی نہیں ہوگی ہاں یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو پچاس نمازوں کا اجر تھا وہ باقی ہے نمازیں ہم نے کم کر دے پانچ پڑھو گے سواب پچاسی کا ملے گا ہن خمسن ہن خمسون پانچ پڑھو گے سواب پچاسی کا میلے گا یہ خالق کائنات کی رحمت یہ آپ تقابل کریں اس امت کا سابقہ امتوں سے دو نمازیں فرض ہوئے نہیں پڑھ سکتے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے یقین الاَصلا نمازیں قائم کرتے ہیں صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ آدھی آدھی رات تک یہ ترابی کا اہتمام قیام العل کا اہتمام قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام یہ امت محمدیہ کا شرف ہے اللہ علیہ وسلم کہ راتوں کو جاگ جاگ کر لمبے قیام کرتے ہیں لمبے سجدے کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں اس امت کا شرف ہے تو اس امت کا سابقہ امتوں سے تقابل ہو رہا ہے ان پر دو نمازیں فرض ہوئی نہیں پڑھ سکے اور پانچ نمازیں کیا جو نوافل سنتیں اور بہت سے غائب اور فضائل اس امت کے لوگ مستعد ہیں نماز پڑھنے کے لیے نوافل پڑھنے کے لیے اور تیسری خوبی وہ بھی مارتنا جو ہم نے روزی تھی اس میں سے خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے اور خرچ بھی پوری قلبی کے ساتھ کوئی بخل نہیں کوئی کنجوس ہی نہیں بلکہ بسرت کے ساتھ خرچ کرتے اور یہاں بھی سابقہ قوموں کا ذکر ضرور آئے گا جو بقیر تھے خرچ نہیں کرتے تھے خرچ نہیں کرتے تھے ان اللہ فقیر و ملغ اللہ ہم سے مانگ رہے مجھے دو پیسے خرچ کرو مانا اللہ فقیر ہے نارسبین اور ہم والدہ اس قسم کی لا یعنی باتیں کرتے تھے یوتی منافقین صحابہ پر بھی فکرے کستے تھے اللہ کے نبی خرچ کرنے کی ترغیب دیتے کوئی صحابی اگر بوریاں بھر کر لے جاتا تو کہتے ریا کار جا رہے ہیں دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی اپنے باغ سے کوشش کے بعد کلو دو کلو کھجورے جمع کرنے میں کامیاب ہوتا لے کر جاتا تو کہتے کہ اس صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے چند کھجورے پیش کر کے کیا جاتے ہر طرف سے مزاق استحصاب تقاور امت محمدیہ اللہ صاحب الفتحیہ خصوت قلوی لڑکی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے اس کی رضا کا معاملہ آ جائے تو باغ باغ کے خرچ کرتے تھے ابو طلحہ کا واقعہ ابو تخدا کا واقعہ پورا باغ کر اللہ کی رضا کے پورا باغ عثمان اتنا خرچ کیا اتنی بار خرچ کیا صرف خرچ کرنے پر مختلف مواقع پر نبی اسلام کی زبان سے سات مرتبہ جنت کی بشارت حاصل ہوئی ساتھ میں بلکہ ایک بار نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ ما عثمان ما رہا عثمان اليوم عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا مانا سیاہ کرے سفید کرے تمہیں نقصان نہیں ہوگا آج کا عمل تمہارے جنت کے داخلے کے لیے کافی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے جب وہ گناہ بھی کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا نہیں نقصان ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے گا اللہ ان کو محفوظ رکھے گا جب جنت کی مشارتیں ہیں تو جنت کی مشارت اس شخص کو ملتی ہے جس شخص کا مستقبل تقوہ پر قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے خوف پر قائم ہو جائے اللہ ان کو پھر سنبھالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اس کی توفیقی سے لے کے بھیجتے یہ ہے مارت و نام یوفول جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں بڑی بسرت قلبی کے ساتھ بڑی بسط قلبی کے ساتھ یہ تین اوساف ہو اور چوتھی خوبی بن لاتے ان ذیل قبل اور وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پہ اداری گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئے امبیا صابقین پر دونوں پر ہی ماننا اس امت کا خاص ہے اس امت میں وسطیت ہے اعتدال ہے کا قومی ایسی نہیں تھی قوم موسا اور قوم عیسی بعد میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے یہودیوں نے عیسایہ اسلام کو ہی نہیں ماننا عیسائیوں نے موسا علیہ السلام کو ہی نہیں یہودیوں نے انجیل کا انکار کیا اور عیسائیوں نے تورات کا انکار کیا امد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پہ ادھاریں گے اور اس وحی پر جو امبیا صابطین پہ ادھارے علیہ السلام اسلام علیہ السلام اور سارے انبیاء یہ سبت کا شرف ہے ہاں ایمان لانے میں فرق ہے جو انبیاء صابین کی وحی اس پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے اس کو حق مانو حق جانو اس کی پیر بھی نہیں ہے نبی کی جو وحی اسے حق ماننا ہے اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنی ہے حرف بحرف اس کو قبول بھی کرنا یہ فرق ہے یہ صحابہ کا ایمان پورا ایمان اس وحی پر اور میں یہ صابقین کی وحی پر اور پانچویں خوبی ببیل آخر ہوں یوقین انہیں آخرت پر یقین ہے آخرت قائم ہوگی یقین کا معنی کیا ہے یقین کا معنی یہ ہے کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کفار قریش اس کو نہیں مانتے تھے ویسے عقل نہیں مانتی ایک بندہ قبر میں داخل ہو جائے جسم اس کا مٹی بن جائے دوبارہ وہ کیسے تیار ہوگا اللہ کی قدرت پر ان کو شک تھا صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے سنا اور یقین کر دیا کہ مرنے والا دوبارہ اٹھے گا قیامت قائم ہوگی اللہ سب کو جمع کرے گا حساب و کتاب لے کر جو انکار کرتے تھے آپ کی نبوت کا اس کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ آخرت پر کیسے ہی مانتا ہے ایک بندہ مر گیا سڑ گل گیا وہ دوبارہ کیسے سدا کیا جائے گا اللہ فرمارا کہ ہماری قدرت پر شک ہماری قدرت پر بلا قادرین علی ان صبیہ بنانا تم کہتے ہو کہ اٹھائے نہیں جائیں گے دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے ہم دوبارہ زندہ کریں گے بالکل ویسے ہاتھ پھاؤں ویسا چہرہ ویسی آنکھیں ویسی ناک کوئی فرق نہیں ہوگا بلکہ جو انگلیوں کے پورے ہیں اور پوروں کی جو لکیریں ہیں وہ بھی ویسی ہوں کوئی فرق ویسا ہی چندہ کر کے اٹھائیں یہ میرے رب کی قدرت اس پر صحابہ کا ایمان تھا ہمارا بھی ایمان تھا مگر یہ خش رقین گفار جود و نصارہ ان اتحادی امور پر نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے فدا ہی میں ان پانچ اوصاف کا ذکر کیا یہ صحابہ کے اوصاف یہ صحابہ کا ایمان یہ قوی ایمان یہ ایمان پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ اس کا صلہ کیا ہے پروما کے اولا قاعدہ ہدمر ہوتے ہیں بولا کو ہم یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے یہ پانچ اعتقادیوں کو ایمان پر نماز کی اقامت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے نبی کی وحی پر ایمان اور اس کی اتباح انبیاء صابقین کی وحی پر ایمان اور آخرت پر یقین یقین کا معنی یہ نہیں ہے کہ زبانی حد تک یقین کر لو یقین کا معنی یہ ہے کہ ایسا یقین پیدا کرو کہ اس کی تیاری بھی کرو ایک بندہ کہ مجھے قیامت پر یقین مانتا ہوں قیامت آئی مگر قیامت کی فکر ہی نہیں یہ یقین نہیں ہے ماننے کا معنی اس کے لیے پوری استعداد پوری تیاری تاکہ اس دن سرخرو ہو سکے اس دن کامیاب ہو سکے یہ یقین کی تفسیر ہے تو یہ ابتدائی تین آئے ہیں جس میں اہل ایمان کا ذکر ہے کامیاب گروہ کا ذکر ہے مفلحین کا ذکر ہے فلاح پانے والوں کا ذکر ہے ان پانچ اوصاف کے بنا تو ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے ان سارے اوصاف کا خلاصہ دو چیزیں ایک علم نافک دوسرا عمل سال ایمان بالغیب یہ, یہ علم ہے ایمان بالغیب اس کا تعلق علم سے معرفت کے ساتھ اللہ پر ایمان اس کی توحید پر ایمان فرشتوں پر ایمان انبیاء سابقین پر ایمان مستقبل کی جو خبریں ان پر ایمان قیامت پر قبر پر جنت پر جہنم پر ان سب کا تعلق معرفت کے ساتھ اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا یہ عمل ہے یہ دو عمل بندے کی تکمیل جو ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک علم نافع قوت علمی دوسری قوت عملی قوت علمی اور قوت عملی یوم بالغیر یہ قوت علمی اور یقیمون صلاح و عمر دقن یہ دونوں قوت عملی ہیں علم و عمل یہ بندے کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے اور یہی اس امت کا ایک تمیز ہے کہ ہماری بنیادیں دو ہیں ایک ہم علم نافع کی بنیاد پر قائم ہیں جو کہ وہی علاقے اور دوسرا اس علم پر ہُو عمل کرنے والے ہیں جو کہ کامیابی کی احساس ہے. کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی بندے کو سامنے کھڑا کر لے گا اور سوال کرے گا پانچ سوال حدیثوں میں آتے ان میں آخری سوال یہ ہے بہ عمل ہی فیم عل میرے بندے جو تجھے علم دیا اس علم پر اپنا عمل پیش کر اپنے عمل کا حساب دے تو خالی علم کافی نہیں علم ایک راستہ ہے عمل اس کی منزل علم راستہ نہیں ہے علم راستہ عمل ہے منزل ہے علم منزل نہیں ہے بلکہ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر علاء قاعدہ حدم رب یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں بابلائے کو مفلو اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے, والے جن کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب قرار دے گا اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے اور جو کامیاب ہوں گے تو ان کی زندگی انتہائی پسندیدہ ہوگی بہترین ہوگی خوبصورت ہوگی جنتوں کی ان کو وراثت حاصل ہوگی اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ کبھی ناراض نہ ہوگا اور ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت سے بدر ہوگی اور جو لوگ کامیاب نہیں ہوں گے ان کو اللہ کا عذاب جھیلنا پڑے گا اور اگر عقیدہ اچھا ہے معصیتوں پر ان کو عذاب ہو سکتا ہے کتنی مدت جتنی اللہ جانتے ہیں؟ اور اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو ان کو دائمی اور ہمیشہ ہمیشگی کے لیے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا تو فلاح کی کوشش کرو یہ جو مؤثر دن میں پانچ بار حیاض الفلاح کہتا ہے او فلاح کی طرف تو یہ فلاح کا پروگرام ہے باب مفلحون ان اس پروگرام پر عمل کرنے والے فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے تو اللہ رب العزت میں اس مقام پر جو بیان ہوا کو اپنانے کی توفیق عطا ہوا اب اپنا چہرہ یہاں پر تلاش کریں قرآن ایک آئین ہے اور مختلف اوراق میں آپ کو اب آپ کا چہرہ نظر آئے گا اس مقام کو کھول کر دیکھیں اپنے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نظر آ رہے ہیں جو پانچ چیزیں ہیں وہ میں موجود ہیں ایمان بالغیب اقامت سراغ اور مال کا خرچ کرنا ایمان بالوحی ایمان بالآخرت تمام تر تقاضوں کے ساتھ ہم میں موجود ہیں ہم یہاں نظر آ رہے ہیں قرآن کائن ہے اور مختلف مقامات کو بڑھیے کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں گے اور تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی متقین کے ساتھ ملا دے اور وہ لوگ جو فائز المرام فراخ پانے والے ہیں اللہ زمرے میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام کی عبادات کو قبول فرمائے لیں اللہ رب العزت آج جو قرآن پڑھا گیا اور اس کی تکمیل ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ جناب حامد انور صاحب کے والد مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ان کی کوشش کا عمل دخل تھا ان کے اخلاق کا عمل دخل تھا ان کی تربیت کا عمل دخل تھا اللہ رب العزت اس کا اجر ان کو بھی عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے بیماروں کو صحت کام عطا فرما دے اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرما دے اس مہینے کا اختتام یہ مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اختتام ہماری مغفرت پہ فرما دے ہماری توبہ اور استغفار پہ فرما دے اور جہنم سے ان گردنوں کو آزادی پر فرما دیں اخور اخوری حادضہ وسطر الدہ نہیں بھلک واہر الدہ وانا رب العالمین